بسم الله نحمد و نستعينه ونستغفره ونؤمن به و نتوكل عليه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له و يضلل فلا هادي له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 اللهم صلى سل وسلم عليه أما بعد فأعوذ بالله سميل عليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتلو عليه من الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين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 املل انسان ما كما لنا وقال ايضا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا صدق الله العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہ حقن وارن رب ال پرانے حکیم کے اندر جہاں کہیں بھی حرف استفہام آیا ہے وہاں جو سوال کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے نالج کے لیے نہیں کیا خود سمجھنے کے لیے نہیں کیا وہ آپ سے اس لیے نہیں پوچھ رہا کہ اسے پتا نہیں بلکہ اس لیے پوچھ رہا ہے کہ آپ اپنی عقل استعمال وہ آپ کو جج بناتا ہے تیری عقل کیا کہتی ہے بڑے عقل مند ہو لیکن یہ جو تمہارا رویہ ہے یہ خود تمہاری عقل کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تم عاقل ایسے ہی آدمی کو کہتے ہو جس کا رویہ اس قسم کا ہو جیسا تمہارا اپنا ہے یہ شیطان تمہیں اپنا آپ کیوں نہیں دیکھنے دیتا لہذا اللہ تعالی کی طرف سے عقل کو اپیل کی جاتی ہے لب کو اپیل کی جاتی ہے لا اللہ میں یہ تفکروں تاکہ وہ سوچیں کبھی اپنے بارے میں بھی فکر کرو کلینمایز حکم فرادک میں تم سے ایک بات کہ تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے دو دو ایک ایک ہو کر سوچو فکر کرو تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت کا سامنا کرنا ہے ہزار سوچو یہاں سورہ النجم میں ایک سوال کیا اللہ نے ام ل ما تمنا تم یہ بتاؤ کیا ہر انسان کو وہ چیز دے دینی چاہیے جس کی وہ تمنا کرے جیسے ہم دعا کہتے ہیں نا یہ سوال کون سا چل رہا ہے کہ اللہ ہماری دعا کیوں نہیں سنتا سنتا سے مراد یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہتھیلی پہ سرسوں جو ہے وہ جماعت اور فوراً جو ہے وہ اس کا نتیجہ نکل اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا شررستے جس طرح یہ لوگ اپنی دعاؤں اور اپنی عبادتوں کا فوری نتیجہ مانگتے ہیں نہ کیش مانگتے ہیں میں ان کے گناہوں کا بھی کیش دینا شروع کر دوں تو یہ مٹ چکے ہوتے یہ نہیں سوچتے تو کہ تمہاری نماز کا کوئی رزلٹ ابھی نہیں نکلا ہے تمہارے روزے کا کوئی ریزلٹ نہیں نکلا تو تمہارے گناہوں کا بھی تو کوئی نہیں نہ نکلا تو ابھی ان پر نگاہ ڈالیے بلاخ اللہ سب ماں کا سب ماں فورا کالا واہ ردا با اگر اللہ لوگوں کو ان کے کرتوتوں پہ پکڑنا شروع کر دے فورن اور نقص سزا دینی شروع کر دے تو زمین پر چلنے والا کوئی نہ ملے تمہارے گناہ بھی ڈیفرڈ ہیں تمہاری عبادتیں بھی ڈیفرنٹ جب اس نے کہہ دیا ہے کہ مہینے کے آخر بھی جب مہینے کے آخر میں آپ تنخواہ لیتے تو جو ڈیڈکشن ہوتی ہے وہ مہینے کے آخر میں آپ کو پتا چلتا اوور ٹائم نہیں لگا فلاں ہو گیا دہاڑی کٹ گی جو کچھ ہوتا ہے تو جب تمہاری تنخواہ ملے گی تب ہی تمہارے گنا کا بھی حساب ہوگا ڈیڈکشن بھی تب ہی بنے گی نا جب تنخواہ بنتی ہے تب ہی ڈیڈکشن ہوتی لہذا جب تمہاری گناہوں کا حساب ہوگا ڈیڈکشن ہوگی تمہاری نمازوں کا بھی حساب ہو جائے فوراً کیش مت مانگو وہ جو کسی حساب نے کسی عالم نے یہ بات کہی میرے ذہن میں نہیں آ رہا میں نے کہیں پڑھی کہ ہم تو دو رکات نماز نفل پڑھ لیتے نا یا پانچ نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں تو مسلے پر وہی کے انتظار میں بیٹھ جاتے ہیں بڑی کمائی کر لی ہے بڑی نیکی کر لی ہے اللہ کا ڈائریکٹ مجھ سے رابطہ ہو جانا چاہی. سوال اللہ نے یہ کیا ہے کہ ام نیل انسان ماں کا تم یہ بتاؤ ذراقل کو استعمال کرو کیا ہر انسان کو وہ چیز دے دینی چاہیے اس کی وہ خواہش پوری کر دینی چاہیے جس کی وہ تمنا کر رہا ہے تو میرے باروں میں بہت سے لوگ تمنا لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس ممبر پر بیٹھے ہم یہ جاب کریں ہم پاکستان سینٹر کی مسجد کی امامت کریں بڑی بڑے سازشیں بھی کر رہے ہیں بڑا کچھ کرتے رہتے آپ کی نوکری پر بہت سی لوگوں کی تو مرنا ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں کہ فلانا دو دن آپ لیٹ ہو جائیں تو کہتے ہیں یا اللہ کی ٹرمینیٹ ہی ہو جائے تو اچھی بات اور جب آپ آ کے بتاتے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں مالش تو ماں مر جاتی ہے وہ تو دعائیں کر رہے تھے ٹرمینیٹ ہو اپنا بیٹا لگائیں. بہت سے لوگ فوٹو کاپیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں پاسپورٹ یہ ٹرمیٹر تو اپنا آدمی لگائے ہر آدمی کی تمنا پوری ہونے شروع ہو جائے تو جو رشتہ آپ نے کیا ہوا اس رشتے پر بھی بہت ہی لوگوں کی نگاہیں تھیں بہت سے لوگ تمنا کر رہے تھے اس لیے کہ تمنا پہ خرچہ کوئی نہیں ہوتا لیکن یہ تمنا جب پیدا ہوتی ہے آپ دیکھیں چھالا جو اٹھتا ہے بدن پہ جب وہ مٹتا ہے اس میں سے مواد نکل جاتا ہے تو ایک زخم بن جاتا ہے بعد آدمی جلتا ہے جلتے ہی اس کا چھالکا سے نکلتا ہے بغیر اس چھالکے کے اوپر کوئی زخم نہیں ہوتا اس کے نیچے زخم چھالکا مٹتا ہے تو زخم نمودا تو یہ تمنا ایک چھالکا ہے اور جب یہ پھٹتی ہے تو نیچے سے ایک زخم نکلتا ہے جس کا نام ہے حسرت جتنی تمنائی اٹھیں گی اتنے زخم بنیں گے سینے میں اور آپ اندازہ کریں کہ بہادر شاہ ظفر بادشاہ ہے پورے متحدہ ہندوستان کا بادشاہ ہے کتنی طاقت اور کتنا خزانہ اس اور جوانی میں نہیں مرا بوڑھا ہو کے مرا یعنی آخر تک پورے پچاس اوور کھیل کر گیا ہے. پھر بھی کیا کہتا ہے کہتا ہے ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں اتنی جگہ کہاں ہے دلے داغدار میں پہلے ہی اتنے زخم ہیں وہ بوڑھا بھی حسرتوں کے ڈھیر لے کر گیا ہے. اور بادشاہ تم کیسے پورے کر لوگے اس کا علاج کیا ہے کم تمنا پیدا ہوں کم زخم ہوں گے حسرتیں کم ہوں گی تمہاری تمنا دو وقت کی روٹی ہوگی وہ تمہیں ملتی رہے گی میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جیسا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اپنی تمنا کو دو وقت کی روٹی تک رکھو مجھ سے آج کے رزق کا سوال کرو اس لیے کہ میں تم سے آج کی عبادت کا سوال کرتا ہوں آج کی مزدوری کرتے ہو آدمی آج کام کرتا ہے تو شام کو آج کے پیسے لے لے مجھ سے کل کا رزق مت طلب کرو جس طرح میں تم سے کل کی عبادت طلب نہیں کرتا یہ تمنائیں شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے اس نے کہا تھا ولا امن ہوں میں ان میں تمنائیں پیدا کروں والا وہ دل نہ ہو پھر میں نے گمراہ کروں تمنا پیدا ہوئی پوری کرنے کے لیے آدمی وسائل ڈھونڈنا شروع ہو گیا ایک تمنا پیدا ہوئی مچھلی پکڑنی اب آدمی اٹھتا ہے اس کے لیے وہ بندوبست کرتا ہے گوشت کا یا کسی اور چیز کا پھر وہ کنڈی لیتا ہے پھر وہ فلاں لیتا ہے پھر وہ شوز پہنتا ہے پھر وہ نکل پڑتا ہے دیکھیے اب اس تمنا کے پیچھے بات میں نے عید کے خطبے میں بھی مثال دی تھی کہ کسی ایسے بندے کو جو تمناؤں کے پیچھے دوڑ پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتے سے مثال دی ہے جیسا کہ کے میں نے وہاں بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے گاؤں میں ایک کتا ہوتا تھا اور بھی ہوں گے لیکن وہ میری نالج میں ہے اس وقت وہ ہمارے محلے میں چونکہ تھا دادنوں کا کتا کہ جب ہم پڑھ کے آتے تھے درس سے چھوٹے چھوٹے چھ چھ سات, سات سات سال کے تو وہ کتا ان کی حویلی کا گیٹ کوئی نہیں ہوتا تھا جیسا گاؤں میں کس کو یہ جو ہے وہ اب تو لوگوں کے لگ گئے ہیں لیکن اس وقت صرف ایک موسا ہوتا تھا گلی ہوتی اب وہ کتا بھاگتا ہمارے پیچھے بہت تنگ ہوئے ہیں ہم اس اتنا حفظ آپ کا ڈر نہیں ہوتا تھا جس نے کتے کا ڈر ہوتا بعض دفعہ ہم اس کے ڈسے ناغا بھی کر دیا کرتے تھے اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی ایک کمزوری ہمارے علم میں آ گئی وہ یہ تھی کہ اگر کتا آپ کی طرف آ رہا ہے تو آپ پتھر مار دیں کتا پتھر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا ہے یہ ایک مرد اب ہم نے کیا کرنا چاہیے ہم پہلے ہی پتھر اٹھا کے آ رہے ہیں جوئی کتے نے دوڑنا شروع کیا ہم نے پتھر مار دیا پتھر کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتا تھا ہم گھر چلے جاتے اور میں نے مثال دی تھی کہ یہ گھر والے کبھی بیوی پتھر مار دیتی ہے کبھی بیٹا پتھر مار دیتا تم ساری زندگی پتھروں کے پیچھے دوڑتے رہو گے ان کی تمند پر بھی کوئی قدغن لگاؤ اپنی اس دور کی کوئی فنش لائن مقرر کرو بغیر فنش لائن کے دوڑ رہے ہو کیا جیتو گے تم فرمایا والا اومن میں تمنا پیدا کروں تمنا کہہ جی اتنی بڑی کوٹھی ہونی چاہیے اور اس میں کار پورچ ہونا چاہیے اور فلاں چیز ہونی چاہیے اور فلاں چیز ہونی, ہونی چاہیے اور اس میں درخت لگے ہوئے ہونے چاہیے تمنا پیدا ہو گئی نا اور جوان بھی ہے جوان کی تمنا بھی جوان ہوتی بوڑھے کی تمنا بھی بوڑھی ہوتی اب آدمی لگ گیا سامان اکٹھا کرنے جائز وسائل ختم ہو گئے پتہ چلا کہ وہ میرے نقشے والی تمنا والی کوٹھی تو نہیں بن سکتی دو کمرے کا مکان بن سکتا ہے لیکن کیوں دو کمرے کا بنا منصوبہ تو میں نے سوچا ہے وہ کوٹھی تمنا کی قربانی نہیں دیتا اب شیطان کہتا ہے کوئی بات تیری کوٹھی بن سکتی ہے لون لے لو اتنی تیری تنخواہ سالوں سے آ رہی ہے لوگ لے رہے ہیں تم نے ابھی تک نہیں لیا بہت پیچھے ہو چل دیکھا نا تمنا وہ فتنہ ہے جس کے گرد پھر باقی سارا جال بنا جاتا اس کا نیوکلس کیا آپ کی تمنا تمنا نہ ہوتی شیطان کو موقع نہ ملتا وہ جال میں پھنسا لیتا ہے پھر آدمی پھڑ پھڑاتا رہتا ہے نکلتا نہیں اس لون سے پھر وہ مرتا جب گریجویٹی سے ہی دیا جاتا ہے والا امنی انا میں ان میں تمنا پیدا کرے اللہ نے فرمایا, مَن مَن مَن پیدا کرے اللہ نے فرمایا ان سے واضح کرتا ہے اور ان میں تمنائیں پیدا کرتا واہ ماں یا دو مشان اللہ غرورہ اور شیطان ان سے جتنے وعدے کرتا ہے سارے جھوٹے ہوتے اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس نے تم سے یہ وعدہ کیا کہ اگر تم لون لے کر ایک کوٹھی ایک دکان بنا لو فلاں جگہ صدر کے اندر لے لو اس کا پانچ ہزار مہینے کا کرایہ آتا ہے دس ہزار آتا ہے جب تم یہاں سے جاؤ گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے چوہدری بن کے کھاؤ گے تم اور چودھری صاحب یہاں سے جاتے ہی نہیں بکسا جاتا ہے کہاں گیا وہ وعدہ کے میں تو آئے کچھ نہیں لہذا جب معاملہ چکے گا قیامت کے دن فیصلے ہوں گے وہ اکال شیتان الما خدی الم انعدل اللہ نے جتنے وعدے تم سے کیے تھے سچے کیے تھے کون کہہ رہا ہے شیطان کیوں کہہ رہا ہے حسرت بہانے کے لیے ہماری دشمن ہے نا ہمارا تاکہ یہ کرتے رہیں جلتے رہیں اللہ نے تم سے جتنے وعدے کیے تھے سارے سچے تھے تمہیں یہ بھی ملے گا تمہیں یہ بھی ملے گا تمہیں یہ بھی ملے گا اس لیے کہ اللہ اپنا وعدہ پورا کرنے کا اہل ہے اس کے پاس وسائل ہے وہ مسبب الاسباب اسباب ہے سب اسباب اس کے نوکر ہیں بندے ہیں اس مسجد کی تعمیر میں جس نے ایک اینٹ کی قیمت دی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل بنا دیتا ہے کچھ کمی سیاد باری تعالیٰ ہے میں اگر آج تک اور قیامت تک تم سے پہلوں کے اور تم سے بعد والوں کے سب کے سوالوں کو پورا کر دوں یعنی جتنی ان کی تمنائیں میں سب کو اتنا دے دوں تو بھی میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر تم سوئی اگر ڈبو دو تو سمندر میں کمی ہوتی آپ بتائیے آپ سوئی دبو کے جب سمندر میں سے نکالتے ہیں تو کتنا پانی نکلتا کیا ریشو ہے لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ کمی سمندر میں ہوتی اللہ فرماتا میرے خزانے میں کوئی کمی اتنی کمی بھی نہیں ہوتی لہذا واد میں نے تم سے جتنے وعدے کیے میں نے ان کے خلاف کیا اپنے وعدے توڑے اس لیے کہ میرے وعدے جھوٹے وَمَا كَانَ علی عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ سلطان اور تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں زبردستی میں نے کسی کے ساتھ نہیں کی کوئی اٹھ کے کہہ دے کہ میں نے اسے کان سے پکڑا اور اسے مارے دو چار گوسے اور ٹیکسی میں ڈالا اور پھر میں اسے سین میں لے کر گیا یا شراب خانے لے کر گیا کوئی مائی کا لال اٹھ کے کہہ دے کہ وہ مسجد جانا چاہتا تھا میں مسجد کے دروازے کے سامنے کڑا تھا اور دھکے دے کر میں نے اسے مسجد سے نکال دیا مسجد میں جانے نہیں دیا اٹھ کر کہے کوئی میں نے نماز نہیں پڑنے مکان عم سلطان دعوت میں تھی ایڈورٹیزمنٹ کی تھی میں نے, تمہیں دعوت دیتی. میں نے. رسول ہو یا دعوت دی تھی دوسری جگہ اللہ رسول ہو یا رسول بھی تمہیں دعوت دیتا زور کوئی نہیں ہے رسول کا لنتا ان لاتی میں رسول بھی دعوت دیتا ہے سبھی لے کر بھی دعوت دیتا نہ رسول گردن پکڑ کے جنت میں لے کر جاتا ہے نہ شیطان گردن پکڑ کے جہنم میں لے کر جاتا ہے جنت یا جہنم کا فیصلہ تو لے کر آپشن تیرا جدر تو توٹ دے دے آپ جب جاتے ہیں سبزی مارکیٹ میں تو کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے کوئی ادھر بلا رہا ہے ادھر آ جی ادھر آ جی فیصلہ کون کرتا ہے ویگنوں کے اڈے پہ چلے گئے سامان کوئی گھسیٹتا آپ کو کوئی گھسیٹتا فیصلہ کون کرے بھائی سب ویگنوں پہ تو آپ نہیں نہ بیٹھ سکتے ایک کی ٹانگ رکھتی دوسرے پہ بازو رکھ دیں نہیں آپ نے ایک پہ بیٹھنا فیصلہ آپ نے کرنا بہت سی مشہوریاں ہیں بدی کی بھی ہے خیر کی بھی فسٹ جب تم لی تم نے میری بات مانی میری گاڑی پر بیٹھ کی رسول کی بات نہیں مانی رسول نے بھی تمہیں دعوت دی میں نے بھی نظارے بنا بنا کے تمہیں دکھائے تھے اتنی کوٹھیاں اتنی دکانیں اتنی ویگنیں اتنی بسیں اتنے شیئر اتنے پیسے اتنے ڈالر اتنے پاؤنڈ میں بھی ایڈورٹیزمنٹ کر رہا تھا دنیا کی اور اللہ بھی تمہیں بتا رہا تھا اتنی ہورے اتنے باغات اتنی نہریں فلاں چیز کی نہریں فلاں چیز کی نہریں فلاں فروٹ فلاں چیز فسٹ جب تم لی تم نے میری ایڈورٹیزمنٹ پر اعتبار کیا تو فلا تلومونی مونی ڈونٹ بلیم می لوموس ہوتا کم مجھے ملامت مت کرو یہ گالیاں جتنی دے رہے ہو اپنے آپ کو دو فلا الو ولومو و مجھے بلیم مت کرو اپنے آپ کو بلیم کرو شیتان بھی یہ نہیں کہتا تمہاری تقدیر یہی لکھی ہوئی تھی اللہ کو بلیم کرو اللہ تمہیں جہنم میں لے آیا تقدیر لکھ مسئلہ تقدیر شیطان کو بھی پتا ہے وہ بھی نہیں کہتا کہ اللہ نے لکھا تھا تو تم جہنم میں آئے ہو کہتا نہیں فسٹ جب تم لی تم نے جہنم کے ایڈورٹیزمنٹ قبول کی یو منی اللہ غرورا اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے چیتان نے کہا آر آئی تک جہنم جگاؤ کم جزام و پورا شارخ والے ول اولاد ہوں اللہ غرور کہا تھوڑی سی مول دو میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کتنا احسان فراموش ہے جس کو تو نے پیدا کیا اور میرے سجدوں کو ٹکرا دیا تو یہی تجھے سجدہ نہیں کرے گا جس کی خاطر تو نے میرے سجدے ٹھکرا دیے میری باتوں اٹھا کے میرے منہ پر ماری میں تمہیں بتاؤں گا یہ کتنا احسان فراموش ہے بلاج اکثر امسا ان کی اکثریت شکر گزار نہیں ہوگی یہ نا قدرے ہیں یہ نا قدرے بے قدرے ہیں بے وفا ہیں میں ثابت کر کے اللہ نے کہا ٹھیک جا اپنی آواز سے اپنے گھر سواروں سے اپنے پیادوں سے تو حملہ کر لین شارق ہم فل ام واللاد اولاد میں بھی ان کا شریک بن جا اور مال میں بھی ان کا شریک بن یعنی اگر ہم جو بھی شخص ہمارے پاس جو بھی اولاد سمیت اگر تو ہم اسے اللہ کی عطا سمجھتے ہیں تو اللہ کو اپنا پارٹنر سمجھتے ہیں اور اللہ کو اس کا حصہ دیتے دیتے نہیں آپ پارٹنر سائلنٹ پارٹنر کو کوئی چیز خرچ نہیں کرتا فوٹو کاپی بھی دیتا ہے تو کہتا ہے خود کرا کے یہ مجھے واپس کر دو اور مہینے کے مہینے جا کے اسے دیتے ہو دیتے ہو نا کوئی لائسنس نہیں بنتا مال تمہارا ہے اور یہ سارا تو سب کچھ اللہ کا ہے تمہارا تو میرا نام لگا ہوا ہے سب کچھ اللہ کا یہ شکل صورت بھی تیری اپنی نہیں اس نے بنائی اور جو خوبصورت ہے اس سے اس نے ایکسٹرا چارجز نہیں لیے جس کا رنگ چٹا ہے اللہ نے بھی زیادہ پیسے نہیں لیے یو سو رقم فی تمہاری ماں کے پیٹوں میں جیسی تصویر اس نے چاہیے بنائی تم سب اس کی بنائی ہوئی تصویریں جی سورت ماشا رکا بک جس شکل میں اس نے چاہا تجھے اسمبل کیا ہے اللہ جی خالہ کا سوال ہے یا ایوال انسان اے انسان غرہ کب رب کل کریم تجھے رب کے بارے میں کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے تُو نے رب کو کیسے بھلا دیا باقی تو, تُو کچھ نہیں بھولا جس نے جب بھی تج پر احسان کیا ہوا تو اس کا احسان نہیں بھولا کیوں جس نے مجھ پر احسان کیے میں غریب تھا پیسے دیے جی میرا پاسپورٹ بنوایا جی میرا ویزا بھیجا جی میں اس کا بڑا مرحون منت ہوں جی۔ لیکن جس نے اللہ جی خالہ کا فسوا کا فا فالت سورت ما شاہ تجھے بنایا تو کتنا معتدل بنایا اور تجھے اسمبل کیا تو کتنا بہترین اسمبل کیا اور خود کیا کسی سے مشورہ نہیں دی. اور جہاں جو چیز تیری اس نے رکھی ہے نا کوئی اسے ایک سوتر ایک سینٹی بھی ادھر سے ادھر کر دے نا تو, تو بھدہ ہو جائے اس نے جہاں رکھ دی ہے وہیں رکھی جانی چاہیے تھی آپ دیکھیں نا دو آنکھیں. آنکھیں دو ہی رہتی لیکن کندھوں پہ لگ جاتی منہ آنکھوں سے خالی ہوتا یہاں کڈڑا نہ ہوتا ایسے پلان ہوتا تو خوبصورت لگتا کہاں لگائی کتنی برابر جوڑی درمیان میں جگہ خالی چھوڑی ہے تو بالکل پلان نہیں چھوڑی ایک خوبصورت دیوار بنا دی اس سے تم سانس لیتے ہو میرے سوراخ یہاں ہوتے تو تم کیا کر لیتے ان سوراخوں کے اوپر جو اٹھان اس نے اٹھائی ہے تاکہ یہ سوراخ برا نہ لگے کتنا خوبصورت بنایا اس وہ شریک ہے اگر آپ اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو وہ شریک ہے تمہارا اور اگر اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو مال نے خرچ تو ہونا ہے نا پھر کس رستے میں جائے گا پھر بدی کے رستے میں جائے گا بل مال جب انسان کے پاس آتا ہے تو وہ زور دے کر نکلتا ہے اور تم روک نہیں سکتے ایسے ہی جیسے تم پیشاب کو نہیں روک وہ نکلنا مانگتا ہے دولت نکلنا مانگتی ہے اللہ راہ میں نہیں خرچو گے تو پھر اسے سراف میں اڑاؤ گے اسے پھر اللہ طلوع میں اڑاؤ گے پھر وہ تو نکلے گی اور تیرے لیے ببال بن جائے گی اس طرح نکلے گی تو ببال بن جائے گی لہذا اگر تیری اولاد نیکی کی طرف جا رہی ہے تو اس میں اللہ شریک پارٹنر ہے تو مر بھی جائے تو فکر مت کر تیری اولاد کا کفیل اللہ ہے ایک پارٹنر مرا نا دوسرا مرنے والا نہیں وہ سنبھال لے گا لہذا سورہ کاف میں آپ دیکھیں کہ جو دو بیٹے ہیں ان کا باپ مر جاتا ہے ان کے لیے دولت چھوڑ جاتا ہے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے پورے گاؤں میں جس کے حوالے کا دے اعتبار کرے کہ یہ میرے بیٹوں کو دینا اس نے وہ مال دفن کر دیا اور اس پر ایک دیوار بنا دیا تاکہ کوئی اور دیوار بنانے کے لیے کھدائی کر کے خزانہ نہ نکلا اس میں محفوظ کر گیا وہ, وہ دیوار گرنے والی ہو گئی اب دیوار گرتی جگہ خالی ہو جاتی کوئی بھی اٹھ کے ان میں سے طاقتور کہتا جی میں نے یہاں بنانی ہے کھدائی کرتا خزانہ نکل آتا اللہ نے اپنے ایک بندے کو بھیجا اس کا مزدور کون ہے موسیٰ علیہ السلام دیوار سیدھی کر دیتے ہیں دونوں تاکہ دیوار گرے نہ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَقَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَقَانَ تَحْتَهُ قَنْدُ اللَّهُمَا وَقَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کوالیفکیشن کیا بتائی ہے ان کا باپ نیک فرا فرادنا فرادا رب دیکھیں آپ پیچھے جتنے بھی دو واقعات ہیں اس میں ف آردنا ہم نے ارادہ کیا ہم نے چاہا لیکن وہ جن کا باپ نے فرمایا فرادا رب و جب لوگ اشودھا ہوما وست خریجا کر دیر رب نے یہ چاہا کہ جب تک یہ جوان نہیں ہوتے طاقتور نہیں ہوتے اپنے خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے ہم جا کر دیوار کو مضبوط کریں تاکہ یہ اس وقت گرے جب وہ جوان ہو جائے اور کوئی ان کا خزانہ نہ لوٹ لے کیوں کان ابو ہوما صالح مستقبل کے لیے چھوڑ گیا بڑا معمون سمجھ کر کہ امن میں رہیں گے وہ دولت ان کے فساد کا سبب بنے گی وہ دولت انہیں جوئے خانوں میں لے جائے گا اور وہاں جا کے وہ برباد وہ دولت انہیں ایک دوسرے کا دشمن بنائے گی اور بھائی بھائی کی گردن کاٹے گی تو گویا اولاد کا فیوچر نیک نیکی کے اندر ہے باپ نیک ہو تو اولاد کا مستقبل محفوظ ہے لہذا ان کی اولاد میں بھی شریک ہو جائے ان کے مال میں بھی شریک ہو یہ وہ چیز تمنا پیدا ہوتی ہے آدمی اس کے پیچھے دوڑتا ہے لیکن تمنا چھوٹی کر لے وہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں تمنایں پیدا کرتا رہے اور ان کا سارا سرمایہ اصل سرمایہ کیا وقت کیپٹل جو ہے آپ کے پاس اس دنیا کے اندر جو لے کر آپ آتے ہیں وہ وقت باقی جو چیز کماتے ہیں یہ وقت خرچ کر کے کنورٹ کرتے ہیں آپ اس کو پاؤنڈ میں ڈالرز میں جہنز میں دینار میں ریال میں وقت جو ہے اس کو کنورٹ کرتے وقت خرچتے ہیں کوئی آٹھ گھنٹے خرچتا ہے تو دہاڑی کا سو ڈالر لے آتا ہے سو درم لے آتا ہے کوئی دہاڑی کے تیس درم لیتا ہے یہ وقت بیچتے ہیں ہم لوگ اصل کیپٹل کیا ہے وقت وہ یہ چاہتا ہے کہ تمنا پیدا کرتا رہے اور تمہارا یہ کیپیٹل یہی خرچ کروا دوں اور اس کے نتیجے میں جو کچھ تم کماتے ہو یہی خرچ کروا دو یہی کپا دیا یہاں کاروبار چلتا بھی رہے میں آؤٹ ہو جاؤں کوئی فائدہ ہے مجھے یہاں دنیا میں جس نے کھپا دیا لگا دیا کاروبار چلتا بھی رہے وہ آؤٹ ہو گیا اور آؤٹ بھی ایسا ہوا کہ بلیک لسٹ ہو گیا اب واپس پلٹ کے نہیں آ سکتا کوئی فائدہ ہے لہذا ہم کیا کرتے تمنا بڑی ہوتی ہیں یہ جو نیچے سوتے ہیں نا جھونپڑوں میں بغیر ایسی کہ کے ان کے دل میں بھی کرتا ہے کہ ان کا بھی تھری بیڈ روم کی اکوموڈیشن ہو لیکن یہ بچاتے کہ وہاں بھیجے جہاں ہم نے جانا ہے اللہ یہ کہتا ہے یہاں اتنا مت خرچ کرو یہ ایک سرائے جائے قرار نہیں وہاں بھیجو جہاں تم نے جانا ہے آپ دیکھیں انسانی عقل کو اللہ تعالیٰ اپیل کرتا ہے میں نے پہلے بھی کہا کہ جہاں بھی اللہ سوال کرتا اپنے علم کے لیے نہیں کرتا تمہاری عقل کو اپیل کرتا ہے کہ تم اپنی عقل کی کسوٹی پر اس کو سوچو جس آدمی کے پاس سرمایہ ہوتا ہے وہ کہاں لگاتا ہے جہاں مارکیٹ اٹھ رہی ہوتی وہ دیکھتا ہے کہ فلاں جگہ اس وقت مارکیٹ زیادہ ہے کاروبار جم رہا ہے گروتھ ہو رہی ہے اس کی اور یہاں پہ کاروبار جو ہے وہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے وہ یہاں سے سرمایہ نکال کے فوراً وہاں اب سارا سرمایہ جن جو مارکیٹیں بیٹھ گئی ہیں سے وہاں سے لوگ نکال کے باکو بھیج رہے ہیں یہاں سے لوگ گئے اسکول وہاں بنا لیے ہوٹل وہاں انہوں نے بنا لی کہ وہ مارکیٹ اٹھ رہی ہے وہاں پہ مادنیات زیادہ ہے پیٹرول بہت زیادہ نکلے گا اصل تمہاری یہ بات کہتی ہے کہ جو مارکیٹ ڈاؤن ہونے والی ہے جو گرنے والی معیشت ہے وہاں پیدا مت کھپاؤ وہاں کھپاؤ جہاں نمو جہاں ضائع نہ ہو اللہ تمہیں یہ بات کہتا ہے یہ دنیا ضائع ہونے والی ہے تمہارا کاروبار چلتا بھی رہے مگر تم نے وہاں سے نکل آنا ہے تم نے یہاں آنا ہے تو کاروبار یہاں جماؤ اس گھر میں رہنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا گھر یہاں بناؤ ان باغیچوں کے پھل کھانا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا بال یہاں لگاؤ بڑی سیدھی سی بات سرمایا وہاں لگاؤ جہاں کی مارکیٹ بیٹھے گی نہیں جہاں سے تمہیں کوئی آؤٹ نہیں کر سکتا وہم ہوں فی ہا خال دود وا منہا بے تمہیں کبھی بھی آؤٹ نہیں کیا جائے گا ڈپورٹ نہیں ہو گے ہمیشہ یہاں رہنا تو گھر وہاں بنا یہ دنیا اس کے لیے ذریعہ ہے وسیلہ ہے دنیا مطلوب نہیں دنیا محبوب نہیں ہے دنیا محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے یہ مال یہ اولاد یہ محبوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے خود محبوب نہیں یہ مطلوب تک پہنچنے کا ذریعہ ہے خود مطلوب نہیں لہٰذا تمنایں پیدا ہوتی اور تمناؤں کے پیچھے دوڑنے والے انسان کو اللہ نے کتے سے تشبیح دی اور میں نے آپ کو بتایا تو اس کا تجربہ تو ہم نے اپنی عملی زندگی میں دیکھا بہت سے لوگ یہاں عمر گزار کے تیس پینتیس سال ایک عمر ہے انسان کی تیس پینتیس سال اور غلط کے اندر جہاں لوہا بھی تیس سال میں ختم ہو جاتا ڈیزائن کر کے گئے بڑے خوش خوش کے جی بچے بھی بڑے خوش ہوں گے بیوی بھی بی بی بی بی بی بڑی خوش ہوگی کہ اب سب ہمیشہ کے لیے آ گھر میں رہیں گے لیکن سارے گھر والے یہ کہ ان کی اپنی روٹین بنی ہوئی تھی کہ ڈرافٹ آ رہے تھے مہینے کے مہینے اور وہ کہاں خرچ کرتے اب ماں کہاں پوچھتی ہے بیٹے کو کہ وہ کہاں گیا تھا اس نے کہا امی میں بیٹھا ہوا تھا اور مسجد میں صلات تصبیح پر رہا تھا وہ فلم دیکھ کے آئے اماں ہوٹل پہ جا سکتی ہیں وہ فلم دیکھ رہا کہ نہیں بے باپ کا اسے ڈر ہوتا ہے جب بچہ گھر سے نکلتا ہے اسے پتہ میرا باپ پیچھے آ سکتا ہے وہ ہوٹل بھی چیک کر سکتا ہے وہ فلان جگہ بھی چیک کر سکتا ہے وہ کرکٹ کا میدان بھی چیک کر سکتا ہے لہٰذا وہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے لیکن ماں کو اسے پتا ہے وہ انی منی ہے گھر جا کے کہوں گا اما میں ڈیڑھ سپارہ پال کے آیا ہوں کھیڑ کے کرکٹ آیا وہ ماں کو پتا ہے اس نے اپنی ایک آؤٹ ڈور اسکیم بنائی ہوئی ہے روٹین بنائی ہوئی ہے اس پہ چل رہا ہے اماں کی اپنی ایک اسکیم ہے گیارہ بجے اٹھنے والی اوپر سے یہ صاحب چلے گئے اب یہ صبح چھ بجے اٹھتے ہیں ڈیوٹی کے لیے چار بجے انہوں نے چار بجے اٹھ کے مطالبہ شروع کر دیا ناشتے اٹھو نا کوئی کھانا پکانا نہیں کرنا کہ بھائی یہ کہاں سے آ تو مصیبت ہے پہلے تو چلو دو مہینے آتا تھا وہ گزارا ہو جاتا تھا ہم صبر کر لیتے تھے اب یہ تو آگے سر پر بیٹھ ہی گیا اب انہوں نے وہ پتھر پھینکا ایک تمنا والا جیسے وہ دادنوں کے کتے کو نہیں پھینکتا پتھر ایک پتھر مار دیا انہوں نے کہ کیا خیال آپ کے یہ ساتھ والا پلاٹ بھی نہ لے لیں کہا کرما والی پیسے کو نکال نہیں آپ کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہے آپ کے پاس یہ سرٹیفکیٹ سعودیہ میں نوکری مل جائے گی کرے نا ٹرائی دکیل دکال کے جناب والی چار بجے اٹھ کے ناشتہ اس نے بنا کے دینا اور میاں کو لائن میں کھڑا کر دینا سات بجے جا اور ساتھ نفل پڑھنے شروع کر دیا کہ اللہ اس کو نکال یہاں سے کسی کا میاں پھر واپس آ فرق کیا پڑا داڑھی کالی کر کے آئے آپ کہ آپ دوبارہ یہاں آ کے سفید کرنی یہ تمنا یہ خواہشیں تم ان کی پوری نہیں کر سکتے یہاں تک کہ وہ تمہیں مٹی کو سونپاتے ہیں جاؤ سرکار موج کرو وہ بیوی بھی وہ بچہ مٹی میں ملا دیتے اس نے کہا یہ تیرے دوست تیرے احباب تیرے اپنے تجھ کو مٹی میں ملا دیں گے سمجھتا کیا اور کیا طویل سفر تو نے اس کفن کے لیے قبر میں دیکھ کے روئے گا کہ کپڑا کیا اس کے لیے میں نے تیس سال دبئی کی خاک کھائی اتنے سال فلان جگہ دھکے کھا کے آیا یہ کپڑا تین روپے دس سات سال زندگی اسی میں لگ گئی ہے سکندر جب دبئی سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے یہاں مت کھپاؤ فرمایا وقت نب اللہ جی آتے ہی نہ آئے آتے نا انہیں اس آدمی کی مثال سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی یہ قرآن کیا ہے آیات ہے نا پڑھتے نا لیکن اپنے لیے نہیں دادے کے لیے پھی مار گئی پھ کے لیے چچا مر ہے چچے کے لیے یہ آیا تھا زندوں کے لیے ہم نے بنا دیا مردوں کے لیے سورج یاسی میں کیا فرمایا لمن کا نی یہ تو زندوں کے لیے آیا ہم کیسے مر گیا ہے؟ میں نے پہلے بھی مثال دی کہ ایک آدمی ہے دوائی بنی ہے زندوں کے لیے نمونیا ہوگا جنتا سین دو جیسے اس وقت تو دیا نہیں مر گیا تو آپ وہ ڈاکٹر کی جو پرسکرپشن ہے وہ پڑھ رہے ہیں کہہ رہے ہیں اس کو دو جنٹا سین دو, دو جنٹا سین دو, دو فلاں دو دو فلاں دو دو فلاں دو, دو, دو اب تم پڑھ رہے ہو اب اس کو کیا فائدہ تمہارے پڑھنے سے وہ جنٹا سین دو اس کو جنٹا سین دو عکیم اسلات و ہاتھ وزکا تو زندہ کے لیے تھا اس پر کہاں پڑھ رہے ہو آپ نہیں من کہا نا یہ اس لیے آیا تھا کہ زندہ چلتے پھرتے عقیم الصلا و ہاتھ اب گاڑی کا انجن بیٹھ گیا سیز ہو گیا اب کیا ریڈیٹر ری میں پانی ڈالو ریڈیٹر میں پانی ڈالو ریڈیٹر میں پانی ڈالو <تصفيق> <تصفيق> مسال اللہ <الَّذی> جی آتے ہو آیا فن سال وہ ان آیات سے نکل گیا یہ اللہ کی آیات اللہ کے جتنے احکامات ہیں یہ ہمارے گرد ایک حفاظتی باؤنڈری جیسے آپ بچے کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بیٹا یہ کام نہیں کرنا اس طرف نہیں جانا لیکن آپ اپنی بالکنی میں ایک ڈیفینس جو ہے وہ ریلنگ لگا دیتے ہیں تاکہ بچہ گر نہ جائے اللہ کے احساط وہ حفاظتی ریلنگ ان آیات کے دائرے میں رہو شیطان کے قابو میں نہیں آؤ گے اس سے باہر نکلو گے تو شیتان اگوا کر باب کا ہاتھ بازار میں مضبوطی کے ساتھ تھام رہو اس کا ہاتھ چھوڑو گے تو کوئی تمہیں اغوا کر کے لے جائے گا اور اغوا کرنے والا کیا کرتا ہے جی مٹھائی کھلائی اس نے کہا پتر جب تحف ٹافی کھانی ہے اللہ کا ہاتھ چھوڑو گے تو شیطان کہے گا پتر ٹافی کھانی ہے یو منی ہم تمنا پیدا کرے پھر وہ ٹافی کھلائے گا مٹھائی کھلائے گا مح بیہ حد اس کو تھامے رو واہ تسیم مضبوطی سے پکڑے رہو توڑنا نہیں اور جب کوئی بچہ اپنا ہاتھ باپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے بے فکر ہو جاتا ہے آپ اشارے کو دیکھے تو باپ دیکھے گاڑی کو دیکھے تو باپ دیکھے کسی کو دیکھے تو باپ دیکھے اس نے تو اپنا ہاتھ دے دیا اللہ کہتا ہے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو بے فکر ہو جاؤ اللہ انیا اللہ خوف یا اور اللہ کے ہاتھ میں حضور نے فرمایا قرآن ہوا حبل اللہ المتین یہ ہے وہ طرف ہو بھیا دلّہ و طرف ہو بھیا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ایک سرا تمہارے ہاتھ میں اللہ کے حکموں کے اندر اپنے ہاتھ کو رکھو مطمئن رہو فرائض کے اندر رہو مطمئن رہو شیطان تم پر ہاتھ دئی نہیں ڈال سکے لہذا اگلی آج میں فرمایا ان نے ابادی صلی کا علیہ سلطان میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے آپ کا خزانہ ہوتا ہے خزانہ گھر کے اندر ہوتا ہے لیکن گھر کے باہر دیوار بناتے نا آپ حفاظتی دیوار حضور کی سنتیں وہ حفاظتی دیوار وہ قائم رہے گی چور کبھی نہیں آئے گا اور حضور نے فرمایا میرے اللہ کے دین کی ابتدا میری سنتوں کے مٹنے سے ہوگی اس لیے کہ چور گھر میں ڈاکہ ڈالنے کے لئے پہلے دیوار توڑتا ہے اور میری سنتیں دیوار اور یقین رکھیں جس نے سنت تم سے گروائی ہے اس نے تمہارے فرض پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے گروائی تو تم سے فرض چوہا کے لے جائے گا اور ہم کہتے ہیں ہے کہ تو سنت ہی نہ جی اس کا مطلب ہے چھوڑنے کے قابل ہے نا جی کسی زمانے میں سنت کی تحقیق ہوتی تھی ماننے کے لیے کہ ثابت ہو جائے سنت ہے تو عمل کرنا ہے آج کل تحقیق ہوتی ہے لوگ کتابیں پڑھتے ہیں مگر یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سنت ہے لازا چھوڑ دینی چاہیے فن سالہ کا مین ان آیات میں سے نکل گیا ان کے دائرے سے نکل گیا فاتباہ شیتان تو اس کے پیچھے شیطان لگ گیا فاقان امین الغوین تو اغوا کر کے لے گیا گرم گم رہو میں سے ہو گیا گم کر دے رہو میں سے ہونا ہو بے ہم نے اسباب تو اس کو دے دیے ان آیات کے ذریعے میں اوپر آ سکتا یہ قرآن کیوں نازل ہوا ہے اس لیے کہ یہ بدن ہمارا جو ہے یہ مٹی کی پیدائش ہے پستی کی پیدائش ہے اس کی خواہشیں تمنائیں اس کا رخ پستی کی طرف ہے یہ مٹی کا مکینہ مٹی مانتا ہے لازا فرمایا آدم کے بیٹے کا پیٹ یا قبر کی مٹی بھرے گی یا جہنم کی آگ کہیں اور بس نہیں کہے گئی وہاں اس کا پیٹ بھرے گا بس یہ پستی کی طرف جاتا انسل امارا نہ مارا امار کا جو سیزا ہے فعال کا سیدھا اس میں گلوب پایا جاتا ہے شدت ہے اس کے اندر جیسے عالم علام علامہ بہت بڑا عالم اسی طرح امارا بہت شدت اور سختی کے ساتھ حکم کرنے والا مسلسل حکم کرنے والا کس کا بستور یہ پستی کی طرف آتا ہے رو کے ہاتھ میں کمان دی اللہ اور روح کو گائیڈ کیا جب تمہارے پاس میری طرف سے گائیڈنس آئی ہدایات آئیں اے روح تج پر اس طریقے سے اس گاڑی کو ڈرائیو کرنا فمن کا بیاہ ہودایا جس میں میری ان ہدایات کی روشنی میں اس کو چلایا فلاں خوف نل ولا ہوں پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ کوئی غم ہوگا نہ خوف جب گاڑی کے ساتھ مینوئل آتا تو آپ اس طریقے سے گاڑی کو چلائیں گے اس طریقے سے اس چیز کو چلائیں تو گارنٹی ہوتی ہے یعنی پانچ سال گارنٹی ہے لیکن اگر آپ نے اس کو ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ چلایا اور وہ خراب کر دی فریج یا واشنگ مشین تو کوئی گارنٹی نہیں ہے تو نے چلایا اس طریقے انہوں نے جو وولٹ بجلی کے دیے اتنے پر چلاؤ گے پھر اگر وہ جل گئی تو وہ ذمہ دار ہے لیکن تو نے لاگو سے گیارہ ہزار وولٹ کے ساتھ جوڑ دیا اور اس کا دھماکہ ہو گیا تو وہ ذمہ دار رہے اس بدن کو اللہ کے دیے ہوئے مینول کے مطابق چلا ہے اللہ گارنٹی دیتا اللہ فن علیہ یہ آیات کیا ہے یہ بندے کو اٹھانے کے لیے اس لیے رو اوپر سے آئی روح نہ مٹی سے آئی ہے نہ مٹی میں جاتی ہے یہ اس کو اوپر کھینچتی روح کا حکم یہ ہوا کہ خود بھی آ اس کو بھی اوپر لے کے آ یہ بہت بڑا امتحان ہے اس لیے کہ یہ بڑا ضدی بچہ ہے ایڑیاں رگڑتا ہے تو بچہ ہوتا ہے نا آپ نے پاؤں پکڑا ہاتھ پکڑا اس کا کہا کہ چلو بیٹا اس ساتھ چل پڑا ایک وہ ہے کہ جس کو آپ کو ٹوچ ہل کرنا پڑتا وہ ایڑیاں رگڑتا ہے بیٹھ جاتا ہے گسیٹ کے لے جانا پڑتا ہے یہ نفس وہ بچہ ہے کہ روح کو سے گھسیٹنا پڑتا ہے کیا کرتے ہو تیری ہمیشہ سوچ اسی طرف ہوتی ہے پستی کا مکین ہے پستی اس کو اچھی لگتی ہے یہ بلندی کا مکین ہے بلندی اس کی جگہ ہے لارافا نہ ہو بہا ہم اس کو اوپر اٹھا لیتے ولا کن ہوں لیکن اسی نے یہ طے کر لیا کہ میں نے ہمیشہ زمین میں ہی رہنا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ جہنم زمین کے اندر ہو بس کریں جی یہ ارگو چھوڑ دی آپ پہلے تشریف لا کریں گیارہ سارے گیارہ بجے لوگ آ کے بیٹھے ہوتے ٹھیک ٹھاک پڑھے لکھے لوگ ہیں مجمع پھلانگ رہے ہیں آپ ولیکن نہ ہوا خلا اس آدمی نے خود یہ طے کیا کہ میں نے ہمیشہ زمین یعنی پستی میں ہی رہنا ہے پست رہنا تو کیا کیا اس نے تباہ ہوا اپنے نفس کے پیچھے لگ اپنی تمنا کے پیچھے لگ ہوا اپنی خواہش کے پیچھے لگ گئی فما سالو کا اس کی مثال ایسے جیسے کتے کی مثال ان تحمل آنے کی او اور تتر وہ مشقت میں ہو تو بھی زبان لٹکا کے رکھتا ہے امن میں ہو تو بھی زبان لٹکا کے رکھتا اس کا پتہ کوئی نہیں چلتا ہوا دائم ان مکروب ہوا مکروب ایک تو جانور ہوتا نا دوڑ کے آیا پھر وہ ہانپ رہا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ دوڑ کے آیا اس وقت اس لیے لمبے لمبے سانس لے یہ خبر ہر وقت ہی ہانپتا رہتا بارہ گھنٹے ہوں گے بیٹھے ہوئے پھر بھی یوں ہاںپ رہا ہے جیسے ابھی آیا لہذا فرمایا ہوا مکروب دائم وہ ہر قرب میں رہتا ہے ہر وقت زبان لٹکی رہتی ہو لہذا کوئی پتا نہیں چلتا کہ یہ تنگی کی حالت میں ہے یا امن کی حالت میں ہے مشقت کی حالت میں ہے یا آرام کی حالت میں ہر وقت لٹکی ہوئی زبان ہے کو کیا پتہ دور کے آیا کہ نہیں ہے ایسا بندہ جو دنیا کا کتا ہے ہوا مقروب دائن ہمیشہ کرب میں رہتا ہے بھائی پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی بے فکر ہو جائے غریب آدمی اس لیے کماتا ہے کسی غریب سے بھی پوچھ لیں کہتا کہ اس لیے کہ چار پیسے ہو جن بے فکری ہو جائے بھائی پیسے جب آتے تو فکر ساتھ آتی یہ بے فکری نہیں ہوتی اگر پیسہ آ گیا تو اسے بے فکر ہونا چاہیے تھا نا چلیے جو غریب ہے وہ کرب میں ہے فکر میں ہے تو کوئی بات نہیں پیسے والا کیوں کرب میں ہے کتے والی بات ہو گئی نا کہ نہیں تھا تو بھی قرب میں تھا کہ آ جائے اور آ گیا تو اس کو دائم و قائم رکھنے کے لیے اور اس کو بڑھانے کے لیے پھر کرب میں ہے سر سے بال کس کے اڑتے ہیں کہتے ہیں نا جی پیسے کی نشانی اب تو گلف کی نشانی پاکستان میں جس کو کوئی گنجا ملتا ہے اس میں پوچھتا جی دبئی سے آئے ہیں کیسا آ گیا آپ اس کو بڑھانے کے چکر میں اور اس کی حفاظت کرنے کے چکر میں باڈی گارڈ رکھے ہوئے کلاسنگ کوپیں رکھے ہوئے ہیں تجوریاں رکھی ہوئی ہیں بینکنگ مارکیٹ ذرا سی ڈاؤن ہوتی ہے ہارٹ اٹیک ہو جاتا میرے بھی نہ ڈوب جائے رات کو نکلوا کے لے آتا نکلوا کے لیا تھا رکھے گا کہاں جناب ساری رات گھروں والے بیٹھے ہوئے فکریں بڑھ گئی ہیں کہ کام ہوئی ہے لہذا یہ بات غلط کہ جی پیسہ آ جائے گا کوئی آدمی اندر نہیں آئے گا جی باہر بیٹھے جی نکال دیں باہر میں کچھ باہر تشریف لے جائیں شرافت کی کوئی یاد ہوتی ہے آپ لوگوں کے لیے چھوٹا چاہیے لازم انسانیت نہیں ہے وہ مخروف بنتا پیسہ جتنا زیادہ ہوگا فکر اتنی زیادہ ہوتی چلی جائے گی جب فکر آئے گی رات کو سوئے گا نہیں رات کو سوئے گا نہیں اب سونا انسان کی ضرورت ہے اس کے بغیر تو انسان پاگل ہو جاتا ہے سونے کے لیے پھر دوائیاں کھائے گا پھر دوائیوں کی مقدار بڑھتی چلی جائے گی ہائیپر ٹینشن ہائی بلڈ پریشر فلاں فلاں فلاں فلاں مارکیٹ ذرا سی ڈاؤن ہوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا ان کا ذہن جو ہے وہ ایک کے کی پکے ہوئے چھالے کی طرح ہوتا ہے بہت ذرا سی لگتی ہے انگلی اور پھٹ جاتی بندہ مار جاتی برین ہیمریج ہو گیا اے غریب آدمی رات کو بھی یوں گرمی میں باہر چار پائی ڈالے پیرو پتہ ہی نہیں نہ کسی کا ڈر نہ چوری کا ڈر نہ کسی چیز کا ڈر بے فکری اس کا نام ہے اس کا نام بے فکری نہیں ہے کہ گاڑی میں بھی بیٹھے ایک مسافر کے ساتھ گیارہ گاڑی باڈی گارڈ اور چار گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوئی ہیں ان کا نام بے فکر ہی ہے الارم چلو بیٹھ جائیے آپ بات ہو گئی بات ان سے بات ہو گئی بیٹھ جائیے اگلے جمعے کو انشاءاللہ دیکھیں گے روٹین ولاکن ہوا اللہ اس نے ہمیشہ زمین کی طرف رہنا پسند کیا تو میں نے بعض علماء کی یہ رائے ہے اور اس کے لئے قوی دلائل موجود ہے کہ جہنم یہی بنائی جائے گی فی الحال اللہ تعالی جس کو عذاب دے رہا ہے قبر میں اس کو جہنم کا عذاب مل رہا ہے جہال میں برزف میں وہ ہے جیسے فراؤن کے بارے میں فرمایا کہ صبح و شام اس کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے بے خلوال اور جس قیامت قائم ہوگی تو شدید دھکیل دیا جائے گا اسی طرح اللہ تعالی نے ایک سوال کیا اسی سے الْعَرْضِ ہمیشہ زمین کی طرف بولو فرمایا رضی تم بالحیات دنیا میں نہ <الْآخِرَة> کیا تم آخرت کی زندگی کے بدلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے تمہاری عقل اس چیز کو تسلیم کرتی ہے کہ سارے انویسٹمنٹ یہیں کر دو, سب کچھ یہیں کھپا یہیں لگا دو جہاں زوال ہے یہ تو گیا تو نے چلا جانا تھوڑا تمہاری عقل یہ کہتی ہے. جہاں کی دنیا بھی فانی ہے ہر چیز فانی ہے خسارے کا مال ہے بار جی بار بار بات باہر تشریف رکھیں جی ضروری نہیں ہے دھکے مار کے نکالا جائے نسلی بازار بنا دیا آپ نے جس کو آنا ہے گیارہ بجے لوگ آتے ہیں سارے گیارہ بجے تشریف لائے یہ کسی بھی اخلاق کیا چاہے مسلمان نہ ہو کافر بھی ہو تو یہ اخلاق کے خلاف ہے کہ کوئی مجمع لگا اور آپ بعد میں آئے اور آپ ان کے کندھے پلاں کر ہیں یہ وہ دین ہے جس میں عمر فاروق بھی لیٹ آتا تو جھتیوں پر بیٹھتا ہے آپ کس بھی آتے میری بات کی آواز بار بھی آ رہی ہے مجھے دیکھنا ہے آپ نے یا چار کی گرمی نہیں برداشت ہوتی گرمی بھی کوئی نہیں آپ دیتا مجمے کو خراب کرنا چسکا لینا ہے دین مطلوب نہیں ہے یہ ذہنی ہے یاشی ہے مطلوب رہ نہیں سکتے تقریب سننی ہے اور ازی تم بالحیات اس دنیا میں یہ جو سودا تم نے کیا ہے دنیا کی زندگی کے آخرت کے بدلے میں تمہارا کیا خیال ہے یہ ٹھیک ہے سوچو غور کرو اسی طرح فرمایا ان لا ارجن لقاءنا وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی تمنا نہیں رکھتے ان دلہ لا ارجن علی کہنا وہ رضو بل دنیا اور دنیا کی زندگی پر وہ راضی ہو گئے بس ٹھیک ہے ہاں میں یہ قبول ہوں وقت مانو اس پر مطمئن ہو گئے تو لائے ارجون علی کہنا کا کیا مطلب ہے جب آدمی کسی کی ملاقات کو جاتا ہے تو اس کے احوال یہ بتاتے ہیں کہ یہ کسی کی ملاقات کو جا رہا اطر مار رہے ہیں جناب جیکٹ پہن رہے ہیں ٹوپی پہن رہے ہیں پین لگا رہے ہیں ٹائی سوٹ پہن رہے ہیں شوز پہن رہے ہیں چمکا رہے ہیں پتہ چلتا ہے پوچھنے والا پوچھ لیتا ہے سرکار کہاں جا رہے ہو کس سے ملنے جو ملاقات کے لیے جاتا ہے جتنی بڑی ہستی سے ملنے جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے اب شرابی مسلمان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ رب سے ملاقات کی کوئی تمنا رکھتا ہے کر رب سے ملنے جا آپ بتائیں ملاقات کے لیے احوال بتاتے ہیں رب سے ملاقات کے لیے دنیا کہاں دبکے کاریہ کشمیر کے پہاڑوں میں شاید یہاں مل جائے شاید وہاں ملاقات ہو جائے شاید وہاں ملاقات ہو جائے شاید فلاں جگہ ملاقات حضرت ابو ایوب وہ انصاری رضی اللہ تعالی کہاں گئے ہوں کی میں جا کر چاہیے اور جب نیزا لگتا ہے اس بندے کو تو کیا کہتا ہے پھول تو وہ رب القعبہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہوگا میری ملاقات ہو گئے. یہ ہیں وہ لوگ جو ڈھونڈتے پھرتے رب سے ملاقات کے بہانے اور جو کہتے نہیں جی جو یہ ساٹھ سال ہمیں دیے بس یہی گزاریں گے اس کے بعد زندگی نام کی کوئی چیز انہیں چاہیے نہیں اور اٹھنا تو ہے سب لیکن انہیں پھر وہ زندگی نہیں دی جائے گی جو اصل زندگی خود انسان یہ فیصلہ کرے کہ دنیا کتنی دنیا تمہیں چاہیے کوئی مقرر کیا معیار مکان چاہیے تو کتنا چاہیے چڑیا چڑیا مکان تو وہ بھی بناتی ہے نا لیکن یہ گھونسلہ بناتی ہے یہ اس کی ضرورت ہے کبھی آپ نے دیکھا کہ چڑیا نے دو چار گھونسلے بنائے ہوں اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ ہے انسان جو ضرورت ہے وہ کرو اور آگے بڑھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلکے لوگ کامیاب ہوگا پوچھا حضور ہلکے کون آپ نے فرمایا جنہوں نے دنیا ہلکی رکھی اس لیے کہ طویل سفر میں ہمیشہ بوجھ ہلکا رکھا جاتا حج پہ جاتے ہیں تو سامان ناپ تول کے واپس آتے ہیں تو آپ زمزم بھی ناپ تول کے رکھتے ہیں جی دس دس لیٹر والا ڈرم رکھنا ہے سفر لمبا ہے کہیں گاڑی کا ٹائر نہ پھٹ جائے سفر لمبا ہے بھائی تو ہلکے رہو اللہ نے جو دیا ہے اس میں دوسروں کے حقوق دیکھو اور اسے دیتے رہو خود دے دو برادر رغبت دے دو ورنہ وہ نکل جائے گا تمہارے سے رہے گا نہیں لیکن وہ پہلے بھی مثال دے چکا ہوں کہ وہ نکلے گا خود نکلے گا اگر تم نہیں نکالو گے تو پھر بڑی تکلیف سے نکلے گا پھر وہ نکالنے کے لیے کسی بچے کو بیمار کرنا پڑے گا عزیت تم بھی اٹھاؤ گے تمہارا بچہ بھی اٹھائے گا پھر وہ تم نے دو سو درم جو دینے ڈاکٹر صاحب کو وہ اپنے کسی عزیز اگر کو دے دیتے غریب کو تم تو اچھا نہیں تھا نکلنے تو تھے نا غریب کو نہیں دو گا ڈاکٹر کو جا کر دے دو اگر تم اس کو دے دیتے تمہارے مقدر کے تمہارے پاس سے تمہارا بچہ بیماری سے بچ جاتا اس لیے کیا کہتے ہیں صدقہ جو ہے وہ بلا کو ٹال دیتا جان آ کے اصلی نہ اٹکتی ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ بکرا دے دیں پہلے دے دیتے تو اتنی تکلیف نہ نہ یہ ہے اس کا مطلب تو آخرت کے بھی شعر بکتے ہیں جگہ جگہ شیئر بکتے بہت سستی آخرت کے شعر اتنے سستے بکتے میں نے پہلے مثال دی کہ مسجد میں ایک اینٹ کے پیسے دے دو ایک محل تیار ہو تمہارا غیر مشروط تیار ہو گیا تمہاری جیب سے نکلا تیار ہو گیا اگلے کا مشروط ہے اس نے صحیح جگہ استعمال کیا تو وہ کامیاب ہوا نہیں استعمال ہوا تو ناکام تو کامیاب ہو گیا دونوں سوٹوں